اور اگر چار مہینے پورے ہو گئے اللہ نے فرمایا نسائیم اور جو لوگ اپنی بیویوں سے الا کرتے ہیں تربس و ارباط اشر چار مہینے تک انتظار ہے ف ان اور اگر وہ رجوع کر لیں چار مہینوں کے اندر اندر فعن اللہ غفور الرحیم اللہ مغفرت کرنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے